کسی کی موت کے بعد لوگ ہمیشہ مبہوت سے ہو کے رہ جاتے ہیں موت کی آمد کو پوری طرح سمجھنا اور اپنے آپ کو اس پر یقین لانے کے لیے تیار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی جب چارلز نے دیکھا کہ ایما ہلتی جلتی ہی نہیں تو وہ اس کے اوپر گر پڑا اور رو رو کے کہنے لگا اچھا رخصت اچھا رخصت اومے اور کانیوے اسے کمرے سے باہر کھینچ لائے زب سے کام لیجیے بہت اچھا اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں اب چپ ہوا جاتا ہوں بالکل نہیں رو پیٹوں گا مگر مجھے چھوڑ تو دو میں شکل دیکھنا چاہتا ہوں آخر کو میری بیوی ہے اور وہ رونے لگا رو لیجیے دبا فروش نے کہا فطرت کا تقاضا ہے اسے پورا ہونے دیجیے اس سے آپ کو کرار آ جائے گا چارلس اس وقت کسی بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو رہا تھا ان لوگوں نے اسے نیچے لے جا کے نشست کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس چوں تک کی مونسوروں میں جلدی ہی اپنے گھر چلا گیا چوک میں اسے اندھا ملا وہ اس امید میں گھسٹتا گھسٹتا یوم چلا آیا تھا کہ یہاں مرہم مل جائے گا اور وہ ہر گزرنے والے سے دوا فروش کا پتا پوچھ رہا تھا خوب خوب جیسے مجھے دنیا کا اور کوئی کام ہی نہ ہو میں کیا کروں اب خود ہی بھوکتو تھوڑی دیر تھم کے آنا اور وہ جلدی سے دکان میں داخل ہو گیا اسے دو خط لکھنے تھے بواری کے لیے کوئی سکون آور دوا تیار کرنی تھی کوئی جھوٹ تراشنا تھا جس سے زہر خورانی کی بات چھپ جائے اور اس واقعے کے متعلق فامال کے لیے مضمون لکھنا تھا وہ لوگ الگ رہے جو اس انتظار میں تھے کہ اومے آئے تو پوری خبر معلوم ہو اور جب سب یوم والوں نے یہ کہانی سن لی کہ آئس کریم بناتے ہوئے ایما کو سنکھیا پر شکر کا دھوکا ہو گیا تھا تو اومے پھر بواری کے یہاں چلا آیا مونس اور کانی وے جا چکا تھا اومے نے دیکھا کہ چارلز کھڑکی کے قریب آرام کرسی پر اکیلا بیٹھا کچھ احمکانہ سے انداز میں فرش کے پتھروں کو دیکھے جا رہا ہے دبا فروش نے کہا رسومات کے لیے اب آپ ہی وقت مقرر کر دیجیے کیوں کون سی رسومات پھر وہ خوف زدہ آواز میں ہکلاتے ہوئے بولا نہیں یہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بس اسی کمرے میں رہے اوم نے اس خیال سے کہ میرے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے پائے پانی کا برتن اٹھا لیا اور الماری کے پاس جا کے گملوں میں پانی دینے لگا او ہو شکریہ چارلس نے کہا تم بڑے اچھے ہو مگر وہ اپنی بات ختم نہیں کر سکا دوا فروش کے اس فیل نے اس کے دل میں سینکڑوں یادیں جگہ دی تھی جو اس کا گلا گھونٹے ڈال رہی تھی پھر اس کا دھیان بٹانے کے لیے اومی نے یہ مناسب سمجھا کہ پھولوں کی غور پر داخت کا ذکر چھیڑ دیا جائے اس نے بتایا کہ پودوں کو نمی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے چارلز نے تائید میں سر جھکا دیا پھر اب اچھا موسم بھی بڑی جلدی شروع ہونے والا ہے ہوں بواری نے کہا دبا فروش کو کوئی بات نہ سوج رہی تھی اور کچھ نہیں تو وہ کھڑکی کا پردہ ہی کھینچنے لگا او ہو وہ سامنے مونسر توباش جا رہے ہیں. چارلز نے مشین کی ہمت نہ پڑی کہ دوبارہ تجیز و تقفین کے انتظام کا ذکر چھیڑے بہرحال پادری نے کسی نہ کسی طرح چارلز کو ایسی باتیں سننے پر راضی ہی کر لیا وہ اپنے مطب میں بند ہو گیا قلم اٹھایا اور کچھ دیر سپکیاں لینے کے بعد لکھا میں چاہتا ہوں کہ اسے بیاہ کے جوڑے میں دفن کیا جائے جوتے سفید ہوں اور سر پر ہار بندھا ہو اس کے بال کندھوں پر پھیلا دیے جائیں تابوت تین ہوں ایک شاہ بلوت کا ایک مہاگنی کا ایک سیشے کا مجھ سے کوئی بات نہ کرے مجھ میں طاقت آ ہی جائے گی ان سب تابوتوں کے اوپر ہری مخمل کی چادر ڈالی جائے یہ میری خواہش ہے اسے پورا کرنے کا انتظام کیجیے ان دونوں آدمیوں کو بواری کے رومانی خیالات پر بڑا تعجب ہوا دوا فروش فوراً اس کے پاس گیا اور کہا یہ مخمل کی چادر تو مجھے بیکار سی بات معلوم ہوتی ہے پھر خلچ تمہیں سے کیا چارلز نے چیخ کے کہا میرے پاس سے جاؤ تمہیں اسے محبت تھوڑی ہی تھی جاؤ پادری اس کا بازو پکڑ کے اسے باغ میں لے آیا اور ٹہلانے لگا اس نے دنیاوی چیزوں کی بے سباتی پر واس کرنا شروع کر دیا وہ کہنے لگا کہ خدا بڑی شان والا ہے اس کے احکام کو چپ چاپ مان لینا چاہیے شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ الٹا اس کا شکر بجا لانا چاہیے چارلس نے کفر بکنا شروع کر دیا مجھے تمہارے خدا سے نفرت ہے بغاوت کا جذبہ ابھی تمہارے اندر سے گیا نہیں پادری نے ٹھنڈا سا سانس لے کر کہا بو آری اس وقت کہیں دور پہنچا ہوا تھا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ جافری کے قریب لمبے لمبے قدم رکھتا چل رہا تھا اور دانت پیس رہا تھا اس نے آسمان کے طرف ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا جیسے گالیاں دے رہا ہو مگر ایک پتی تک نہیں ہلی ہلکی ہلکی پھوہار پڑ رہی تھی چارلز کا سینا کھلا ہوا تھا آخر کار وہ سردی کے مارے کانپنے لگا چنانچہ وہ اندر چلا گیا اور باورچی خانے میں جا بیٹھا چھ بجے چوک میں سے ایسی آواز آئی جیسے لوہا کھڑکھ بول رہا ہو یہ ایرو ویل تھی جو ابھی شہر سے واپس آئی تھی چارلز کھڑکی کے شیشے سے ماتھا لگائے سب مسافروں کو ایک ایک کر کے اترتا دیکھتا رہ فیلستے نے اس خانے میں بستر بچھا دیا وہ پر جا پڑا اور سو گیا مونس اور اومے فلسفی تھا مگر مردوں کا احترام کرتا تھا رکھی شام کو وہ لاش کے پاس بیٹھنے کے لیے پھر چلا آیا اور تین کتابیں اور ایک سادہ کاپی ساتھ لیتا آیا کہ پورے واقعات لکھتا جائے بولنی سیم وہاں موجود تھا پلنگ کے سرانے دو بڑی بڑی موم بتیاں جل رہی تھیں جو خوابگاہ سے نکال کے یہاں لگا دی گئی تھی دوا فروش کو خاموشی بڑی گراں گزر رہی تھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ اومے نے اس بد نصیب نوجوان عورت کے بارے میں افسوس کا اظہار شروع کر دیا پادری نے جواب دیا کہ اب دعا کے سوا ہم اور کیا کر سکتے ہیں مگر پھر بھی کہنے لگا دو باتوں میں سے صرف ایک بات ہو سکتی ہے یا تو مرتے وقت جیسا کلیسا کے لوگ کہا کرتے ہیں خدا کی رحمت اس کے شامل حال تھی اور اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں یا پھر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے اٹھ گئی کلیسا والوں کے محاورے میں یہی تو کہتے ہیں نا اس صورت میں بورنی سئی نے اس کی بات کاٹ دی اور جزبز ہو کر بولا کہ دعا مانگنا تو بہرحال لازمی ہے لیکن دبا فروش نے اعتراض کیا خدا کو تو ہماری سب ضرورتوں کا علم ہے دعا مانگنے سے کیا فائدہ کیا پادری نے چیخ کے کہا دعا کیوں کیا تم عیسائی نہیں ہو ماف کیجیے گا اومی نے کہا مجھے عیسائیت بہت پسند ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مذہب نے غلاموں کو آزاد کر دیا دنیا کو ایک ایسی اخلاقیات دی سوال اس بات کا نہیں انجیل کی سب کتابوں میں او ہو انجیل کی بات کرنے سے پہلے تاریخ تو دیکھیے یہ تو سب جانتے ہیں کہ انجیل کی سب کتابوں میں جیزوئٹ لوگوں نے تحریف کی ہے چارز اندر آیا اور پلنگ کی طرف بڑھ کے آہستہ آہستہ پردے ہٹا دیے احمد سر اس کے داہنے کندھے کی طرف مڑا ہوا تھا اس کا منہ کھلا تھا اور منہ کا کونا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے چہرے کے نچلے حصے میں کالا کالا سوراخ ہو اس کے دونوں انگوٹھے ہتھیلیوں کے اندر مڑے ہوئے تھے پلکوں پر کچھ سفید سفید ریت سا پڑا تھا اس کی آنکھیں اس چپ چپی سی زردی میں غائب ہوتی جا رہی تھیں جو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے مکڑیوں نے جالت ہو۔ سینے سے لے کے گھٹنوں تک چادر اندر کو دھنس گئی تھی اور پیر کے انگوٹھوں کے پاس اوپر اٹھائی تھی چارلز کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایما کے اوپر منو بوجھ لدا ہو گرجا کی گھڑی نے دو بجائے انہیں شہ نشین کے نیچے اندھیرے میں دریا کے بہنے کی سسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور بورنی سہی تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنی ناک صاف کرتا تھا اور چارس کے جاتے ہی دوا فروش اور پادری نے اپنی بحث پھر شروع کر دی وولر پڑھیے دوا فروش نے کہا دول باغ پڑھیے انسائکلوپیڈیا پڑھیے چند پورتگالی یہودیوں کے خطوط پڑھیے پادری نے کہا عیسائیت کے معنی پڑھی ہے یہ کتاب نکولا نے لکھی ہے جو پہلے سرکاری افسر تھا بحث کرتے کرتے وہ گرم ہو گئے چہرے تم لگے دونوں ایک ساتھ بول رہے تھے اور کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا تھا بورنی سی اس دریدہ دہنی پر ہکا بکا رہ گیا تھا اومے کو ایسی حماقت پر تعجب ہو رہا تھا اب دونوں کے منہ سے ایک دوسرے کی شان میں کچھ اور نکل نہیں والا تھا کہ اتنے میں چارز ایک سے آ گیا کوئی جادو کی طاقت اسے کھینچ لاتی تھی وہ بار بار اوپر آ رہا وہ ایما کے مقابل کھڑا ہو گیا تاکہ اسے اچھی طرح دیکھ سکے اور اسے دیکھنے میں ایسا محف اور از خود رفتہ ہوا کہ دکھ درد کا احساس بھی جاتا رہا اسے سکتے کی وارداتیں اور مقناطیسی قوت کے کرشمے یاد آنے لگے اور اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اپنی پوری قوت سے اس کی خواہش کروں تو شاید ایما کو پھر زندہ کر لوں بلکہ ایک دفعہ تو وہ ایما کی طرف جھک گیا اور ہلکے سے پکارا ایما ایما اس کے تیز سانسوں سے موم بتیوں کے شولے دیوار پر لرزنے لگے پاؤں پھٹنے کے وقت بڑی مادام بواری بھی آ پہنچی چارلس اسے گلے ملا تو پھر آنسو کا دریا بہ نکلا دبا فروش کی طرح اس نے بھی چارلس سے تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر اسے ایسا غصہ آیا کہ چپ ہوتے ہی بنی بلکہ چارلز نے تو الٹا اسے یہ کام بتا دیا کہ ابھی شہر جاؤ اور ضروری چیزیں خرید لاؤ چارلس سارے تیسرے پہر اکیلا بیٹھا رہا وت کو مادام امے کے پاس بھیج دیا گیا تھا فیل ستے اوپر کمرے میں مادام لفڑا سوا کے ساتھ بیٹھی تھی شام کو کچھ لوگ ملنے آئے وہ لایا مگر منہ سے ایک لفظ نہ نکلا پھر وہ لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور آگ کے سامنے ایک بڑا سا نصف دائرہ بنا لیا وہ چہرے نیچے کیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہلا رہے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ٹھنڈا سا سانس لے لیتے تھے ہر آدمی کو بے انتہا کوفت ہو رہی تھی لیکن اوروں سے پہلے اٹھنے کی ہمت کسی کی بھی نہ تھی اومے نو بجے واپس آیا معلوم ہوتا تھا کہ پچھلے دو دن میں بس اومے می ہی چوک میں گیا ہے وہ کافور اور دوسری خوشبو کی پڑیوں سے لدا پھندہ چلا آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں لاش پر چھڑکنے کے لیے کسی دوا کے پانی کی بڑی سی بوتل بھی تھی تاکہ بدبو نہ پھیلنے پائے اس وقت ملازمہ مادام لفراںس ہوا اور بڑی مادام بواری ایما کو کپڑے پہنانے میں مشغول تھی وہ ایک لمبی سی کلبدار چادل نیچے کھینچ رہی تھی جو ایما کو اوپر سے لے ریشمی جوتوں تک ڈھکے ہوئے تھی پہلی سے لے لے کر رو رہی تھی آ میری بیگم صاحب میری بیگم صاحب ذرا ان کی طرف دیکھو تو سرائے والی نے تھنڈا سا ساز بھر کے کہا اب بھی کیسی خوبصورت ہے? بس بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کھڑی ہوئی انہوں نے جھک کے سر پر ہار باندھا انہیں سر کو ذرا سا اٹھانا پڑا ایما کے منہ سے کچھ کالا کالا سا مادہ بہ نکلا جیسے قے آ رہی ہو یا خدا کپڑے کپڑے ذرا کپڑے بچانا معدام لفراس ہوا چیخ کے کہا ذرا آ کے مدد تو کرو وہ دوا فروش سے بولی کیوں کیا ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر اس نے کندھے جھٹک کر جواب دیا اچھی کہی جب میں دوا سازی سیکھ رہا تھا تو میں نے ہسپتال میں ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ہم لوگ تو چیر پھاڑ کے کمرے میں شراب بنایا کرتے تھے موت سے فلسفی کو ڈر نہیں لگتا جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں میرا تو ارادہ ہے کہ اپنی لاش کسی اسپتال کو دے جاؤں گا تاکہ موت کے بعد بھی علم کی خدمت کر سکوں پادری نے آتے ہی پوچھا کہ مونسف بواری کیسے ہیں اور دوا فروش کا جواب سن کے کہنے لگا چوٹ ابھی تازی تازی ہے اومے نے اسے مبارکباد دی کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ کو اپنی عزیز اور رفیق بیوی بی کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں اب پادریوں کے شادی نہ کرنے پر بحث شروع ہو گئی دوا فروش نے کہا کیونکہ یہ بالکل غیر فطری بات ہے کہ آدمی عورتوں سے تعلق ہی نہ رکھے اکثر جرائم ایسے ہوئے ہیں مگر خدا کے لیے سنو تو پادری نے چیخ کے کہا مثلاً تم شادی شدہ آدمی سے یہ کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ اعترافات سننے کے بعد انہیں راز میں بھی, بھی رکھے گا وہ میں اعترافات کی برائیاں کرنے لگا. بورنی نے حمایت کی اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اعتراف کی وجہ سے لوگ کس طرح اپنے گناہ سے تائب ہو جاتے ہیں اس نے چوروں کے کئی قصے سنائے جو یکایک ایماندار بن گئے تھے توبہ کی عدالت کے سامنے پہنچ کر کئی فوجی لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گمراہی کے پردے ہٹ گئے فیری بور میں ایک پادری تھا پادری کے ساتھی کو نیند آ گئی تھی پھر کمرے کی بھاری بھاری سی فضا میں اس کا دم گھٹنے لگا اس نے کھڑکی کھول دی اسے دوا فروش جاگ اٹھا آئیے ایک چٹکی نسوار سونگ لیجیے وہ کہنے لگا سونگ لیجیے, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، دور سے کسی کتے کے مسلسل کی آواز آئی آپ سن رہے ہیں کتا رو رہا ہے دبا فروش نے کہا کتوں کی ناک میں لاش کی بو پہنچ جاتی ہے پادری نے جواب دیا بالکل شہد کی مکھیوں کا سا معاملہ ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو وہ بھی اپنے چھتے سے نکل آتی ہے ان توہمات کے بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کیونکہ اسے نیند آ گئی تھی مضبوط تھا تھوڑی دیر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلتے رہے پھر پتا بھی نہ چلا اور اس کی تھوڑی جھکتی چلی گئی وہ بڑی سی کالی کتاب اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ خراٹے لینے لگا وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے توندے باہر نکلے ہوئی کلے پھولے ہوئے چہرے پر خفگی کے آسار اتنے اختلافات کے بعد آخر دونوں اسی ایک انسانی کمزوری میں متحد ہو گئے تھے وہ اتنے ہی بے حص حرکت تھے جتنی ان کے برابر رکھی ہوئی لاش جو سوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی چارلز اندر آیا تو ان دونوں کو جگایا نہیں یہ آخری وقت تھا اور وہ ایما سے رخصت ہونے آیا تھا بخورات میں سے اب تک دھواں اٹھ رہا تھا اور میلی نیلی بھاپ کے چکر کھڑکی کے دروازے کے پاس جا کر اندر آتے ہوئے کوہرے میں مل رہے تھے آسمان پر بس دو چار تارے تھے اور رات کچھ گرم سی تھی بتیوں میں سے موم کے بڑے بڑے قطرے پلنگ کی چادر پر ٹپک رہے تھے چارلس ٹکٹکی تک باندھے موم بتیوں کو جلتے ہوئے دیکھتا رہا ان کی زرد زرد لوگی چکا چوند سے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی ایما کے ریشمی لباس میں ایسی آب و تاب تھی کہ وہ چاندنی کی طرح جھلم لا رہا تھا ایما اس کی تہوں میں کھوئی ہوئی تھی چارلز کو کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے وجود سے آگے پھیل کر آس پاس کی سب چیزوں میں کچھ عجب طرح سے مل گئی ہے خاموشی میں رات میں گزرتی ہوئی ہوا میں زمین سے اڑتی ہوئی نمالود خوشبو میں پھر یقائق اس نے دیکھا کہ توست والا باغ ہے اور کانٹوں والی جھاڑی کے پاس ایما بینچ پر بیٹھی ہے یا رواں کے بازاروں میں چل پھر رہی ہے اپنے مکان کی دہلیز پر کھڑی ہے برتوں کے سہن میں ٹہل رہی ہے اس کے کانوں میں سیب کے درختوں کے نیچے لڑکوں کے ہنسنے کھیلنے کی آواز آنے لگی کمرے میں ہر طرف سے ایما کے بالوں کی خوشبو آ رہی تھی اس کا لباس چارلز کے بازو میں سر رہا تھا اور اس کے جسم میں بجلی کسی رو دور رہی تھی ایما کا لباس اب بھی وہی تھا بہت دیر تک وہ بیٹھا اپنی پرانی مسررتیں ایما کے انداز اس کی حرکات و سکنات اور اس کا لب و لہجہ یاد کرتا رہا اسے بار بار حسرت و یاس کے دورے پڑھ رہے تھے یہ دورے کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہ آتے تھے جیسے ہیں متلاتم سمندر کی لہریں اس کے دل میں ایک عجیب ہولناک قسم کا تجسس پیدا ہوا اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ انگلیوں کے پوروں سے ایما کا نقاب اٹھایا مگر اس کے منہ سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی جس سے باقی دونوں آدمی جاگ اٹھے وہ اسے کھینچ کے نشست کے کمرے میں پہنچا آئے پھر نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایما کے تھوڑے سے بال مانگتے ہیں تھوڑے سے کاٹ لو دوا فروش نے جواب دیا اس کی ہمت نہ پڑی تو دوا فروش خود قیچی لے کر آگے بڑھا وہ ایسا کاپ رہا تھا کہ کنپٹیوں کے پاس کھال میں کئی دفعہ قینچی چپ گئی آخرکار جی کڑا کر کے اومے نے دو تین جگہ یوں ہی الٹی سیدھی کھینچی ماری جس سے ایما کے خوبصورت سیاہ بالوں کے درمیان سفید سفید دھبے سے پڑ گئے دبا فروش اور پادری کا مشغلہ پھر شروع ہو گیا بیچ بیچ میں وہ سوتے بھی جاتے تھے اور جب آنکھ کھلتی تھی ایک دوسرے کو الزام دینے لگتے تھے پھر مونسو بورنی سہی نے کمرے میں مائے معمودیاں چھڑکا اور اومے نے فرش پر تھوڑا سا دبا کا پانی ڈالا فیلی نے دونوں کے لیے الماری کے اوپر شراب کی ایک بوتل تھوڑا سا پنیر اور ایک بڑی سی روٹی رکھ دی تھی دوا فروش سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا صبح کے کوئی چار بجے ٹھنڈا سا سانس لے کے کہا او فو اب تو مجھے کچھ سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے پادری کو بھی کسی ترغیب کی ضرورت نہ تھی اس نے باہر جا کے نماز پڑھی اور پھر واپس آ گیا اب دونوں نے کھانا شروع کر دیا اور گپ اڑانے لگے بیچ بیچ میں وہ کچھ ہنستے بھی جاتے تھے انہیں خود پتا نہیں تھا کیونکہ ان کی طبیعت میں وہ مبہم سی خوشتبئی آ گئی تھی جو رنچ کا تھوڑا سا عرصہ گزارنے کے بعد محسوس ہونے لگتی ہے آخری گلاس پیتے ہوئے پادری نے دوا فروش کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا آخر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے نیچے دوباری میں انہیں تجہیز و تکفین کرنے والے کے نوکر ملے جو اندر آ رہے تھے پھر چارلز کو دو گھنٹے تک لکڑی پر ہتوڑے کی کھٹکھٹ سننے کی اذیت برداشت کرنا پڑی اگلے دن اما کو شاہ بلوت کے تابوت میں رکھا گیا یہ تابوت دو اور تابوتوں کے اندر تھا لیکن چونکہ اندر والا تابوت بہت بڑا تھا اس لیے ایک گدے کا اون نکال کر خالی جگہوں میں بھرنا پڑا آخر جب تینوں تابوتوں کے ڈھکنے بند ہو گئے اور کیلے ٹھوک کر سیسے کا ٹانکا لگا دیا گیا تو جنازے کو دروازے کے سامنے لا رکھا مکان کے دروازے کھول دیے گئے اور یو کے لوگ آ آ کے جمع ہونے لگے بڈھا رواؤ بھی آ پہنچا اور جب اس نے سیاہ کپڑا دیکھا تو وہ چوکی میں بےہوش ہو گیا رواؤں کو دوا فروش کا خط واقعے کے چھتیس گھنٹے بعد ملا تھا اس خیال سے کہ اسے زیادہ دکھ نہ پہنچے اومے نے خط ایسے الفاظ میں لکھا تھا کہ یہ بتانا ناممکن تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا پہلے تو بڈھا ایسے گر پڑا جیسے فالج کا حملہ ہوا ہو پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ ایما ابھی مری نہیں مگر ممکن ہے کہ مر جائے آخرکار اس نے قمیض پہنی ٹوپی اٹھائی جوتوں میں مہمیزے لگائی اور سرپٹ روانہ ہو گیا اس کا سانس چڑھ گیا اور راستے بھر وہ انتہائی اذیت میں مبتلا رہا بلکہ ایک دفعہ تو اسے گھوڑے سے بھی اترنا پڑا اسے چکر آ رہے تھے چاروں طرف سے عجب عجب سنائے دے رہی تھی اور کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پاگل کالی مرغیاں سوتی نظر آئی یہ برا شگن دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھا پھر اس نے حضرت مریم سے منت مانی کہ گرجا میں تین چوہے چڑھاؤں گا اور برتوں کے قبرستان سے لے کر واسو ویل کے گرجا تک ننگے پیر جاؤں گا وہ محروم میں سرائے والوں کو پکڑتا داخل ہوا کندھے سے دھکا دے کر دروازہ کھولا سیدھا ایک جئی کی بوری کے پاس پہنچا میٹھے سیبوں کی شراب کی ایک بوتل آخور میں الٹ دی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا گھوڑا اتنا تیز جا رہا تھا کہ اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں وہ سوچنے لگا کہ لوگ ایما کو یقیناً بچا لیں گے ڈاکٹر کوئی نہ کوئی کارگر دوا ضرور بتائیں گے اسے وہ سب حیرتناک علاج یاد آنے لگے جن کے قصے اس نے سن رکھے تھے پھر ایما اسے مردہ نظر آنے لگی وہ بالکل اس کی نظروں کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ کمر کے بل لیٹی تھی اس نے باک کھینچ لی اور یہ نظری ہی دھوکہ غائب ہو گیا -اپ ہوا میں اس نے اپنی ہمت کچھ مضبوط کی اور تابر توڑ قہوے کی تین پیالیاں پیتا چلا گیا خیال ہوا کہ شاید خط میں نام غلط لکھ دیا ہے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے خط ڈھونڈا خط موجود تھا مگر اسے کھول کے پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی آخر وہ سوچنے لگا کہ یہ سب مذاق ہے کسی نے دشمنی نکالی ہے یا کسی مسخرے کی ستم ظریفی ہے اور پھر اگر وہ مر گئی ہوتی تو ویسے بھی پتہ چل جاتا مگر نہیں میدان میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آتی تھی آسمان نیلا تھا پیڑ ہل رہے تھے اور بھیڑوں کا ایک پاس سے گزر رہا تھا. اب اسے گاؤں دکھائی دینے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر آگے کو جھکا ہوا اڑا چلا جا رہا ہے اسے اتنی زور زور سے پیٹ رہا ہے کہ تنگ سے خون ٹپکنے لگا ہے جب اسے ہوش آیا تو وہ روتا ہوا بواری سے لپٹ گیا میری بیٹی ایما میری بچی بتاؤ تو بواری نے سپکیاں لیتے ہوئے جواب دیا پتا نہیں مجھے بالکل پتا نہیں یہ تو خدا کا قہر ہے دبا فروش نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا یہ ہولناک تفصیلات سنانے سے کوئی فائدہ نہیں میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا لوگ آ رہے ہیں اپنے وقار کا خیال رکھیے بس چپ ہو جائیے دیکھیے فلسفہ کیا کہتا ہے چارلز نے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کی اور کئی دفعہ دوہرایا ہاں ہمت سے ہی کام لینا پڑے گا ہاں بڈھے نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا مجھے بھی خدا ہمت دے ہی دے گا میں آخر وقت تک جنازے کے ساتھ ساتھ جاؤں گا گرجا کا گھنٹہ بجنے لگا سب سامان تیار تھا اب انہیں چلنا پڑا گرجا میں وہ گانے والوں کی بینچوں پر پاس پاس پیٹ گئے، انہوں نے دیکھا کہ تین گانے والے مناجاتے پڑھتے ہوئے بار بار ان کے سامنے سے آ جا رہے ہیں باجے والا پورا زور لگا کے باجا بجا رہا تھا مونسر بولنی سہیں پادریوں کے پورے کپڑے پہنے ہوئے بھر ہوئی آواز میں گا رہا تھا وہ قربان گاہ کے آگے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اور بازو پھیلا کر ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے لستی بودوا ویل مچھلی کی ہڈی کی لاٹھی لیے گرجا میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا جنازہ ممبر کے قریب موم بتیوں کی چار قطاروں کے بیچ میں رکھا تھا چارلز کا جی چاہ رہا تھا کہ اٹھ کے یہ بتیاں بجھا دے مگر وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میرے اندر بھی ابودیت اور عقیدت کا جذبہ پیدا ہو جائے مجھے بھی آئندہ کی زندگی پر یقین آ جائے جب میں ایما کو پھر دیکھ سکوں اس نے اپنے دل میں یہ تصور باندھا کہ وہ کہیں دور بہت دنوں کے لیے لمبے سے سفر پر گئی ہے لیکن جب وہ سوچتا کہ ایما تو سامنے لیٹی ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب اسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا تو وہ غصے کے مارے کھول اٹھتا اور اس کے غم اور نا کی کوئی انتہا نہ رہتی بعض وقت وہ سوچتا کہ اب مجھے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا اور اسے اپنے درد کے صفاقے میں مزہ آنے لگتا ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو لانت ملامت کرتا کہ میں ایسا سنگ دل کیوں ہوں پتھروں پر لوہے کی شام والی لاٹھی کے ٹھک ٹھک لگنے کی آواز آئی آواز کچھ بے ترتیب سے بادامی کپڑے کا کوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی بڑی تکلیف کے ساتھ گھٹنوں کے بل چھک گیا یہ لور کا سائز ایپول تھا اس نے اپنی نئی ٹانگ لگا رکھی تھی ایک گانے والا ادھر ادھر پھر کر گرجا کے خیرات جمع کرنے لگا اور چاندی کے رکابی میں پیسے کھنکنے لگے جلدی کرو مجھے تکلیف ہو رہی ہے بواری نے پانچ فرانک کا سکا پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ گرجا کا لڑکا جھک کر آداب لوگوں نے جاتے پڑھی. گھٹنوں کے بل جھک گئے پھر کھڑے ہو گئے کسی طرح قصہ ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا چارلز کو یاد آیا کہ بہت دن ہوئے ایک مرتبہ وہ دونوں ساتھ مل کے نماز پڑھنے آئے تھے اور دائنی طرف دیوار کے پاس بیٹھے تھے گھنٹہ پھر بجنے لگا کُرسیوں کے ادھر ادھر ہٹائے جانے سے بڑا شور ہوا جنازہ والوں نے تابوت کے نیچے تینوں لکڑیاں لگا لی اور سب لوگ گرجا سے روانہ ہو گئے پھر دکان کے دروازے پر نمودار ہوا وہ پیلا پڑ گیا اور لڑکڑاتا ہوا دوبارہ اندر چلا گیا جلوس کو سامنے سے گزرتا دیکھنے کے لیے لوگ اپنی کھڑکیوں میں کھڑے تھے چارلز تنا ہوا آگے آگے چل رہا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا ہمت والا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور جب کوئی آدمی اپنی گلی یا اپنے دروازے سے نکل کے بھیڑ میں آ کھڑا ہوتا تو وہ سر ہلا کے اسے سلام کرتا تین آدمی جنازے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے پادری اور گرجا میں گانے والے مناجات پڑ رہے تھے ان کی آوازیں کھیتوں میں گونج رہی تھی اور ان کے اوپر نیچے ہونے کے ساتھ ساتھ اٹھ کر گر رہی تھی بعض دفعہ یہ لوگ راستے کے پیچ و خم میں غائب ہو جاتے مگر چاندی کی لمبی سلیب درختوں کے درمیان ہمیشہ اوپر اٹھی ہوئی نظر آتی تھی عورتیں کالے چوہے پہنے سر والا حصہ پیچھے الٹے ساتھ ساتھ تھیں ہر عورت کے ہاتھ میں ایک بڑی موم بتی تھی مناجاتوں کے تسلسل موم بتیوں کی فراوانی موم اور چوغوں کی ناخوشگوار بو کی وجہ سے چارلز کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہو تازہ تازہ ہوا چل رہی تھی پودے لہلا رہے تھے سڑک کے کنارے کنارے جھاڑیوں کے اوپر اوس کے چھوٹے چھوٹے قطرے لگ رہے تھے فضا میں ہر قسم کی مسرت آمیز آوازیں تیر رہی تھیں۔ کہیں دور کوئی گاڑی پگڈنڈی پر لڑکتی چلی جا رہی تھی کہیں کوئی مرغا بار بار بول رہا تھا سیب کے درختوں کے نیچے ایک بچھیری کلینے کر رہی تھی صاف شفاف آسمان پر کنارے کنارے گلابی بادل نظر آ رہے تھے بیلوں سے ڈھکی ہوئی جھوپڑیوں کے اوپر نیلا نیلا کوہرا ٹھہرا ہوا تھا سامنے سے گزرتے ہوئے چارلز ہر آہاتے کو پہچان رہا تھا اسی قسم کی صبح یاد آ رہی تھی جب وہ کسی مریض کو دیکھنے کے بعد ایسے ہی آہتے سے نکل کر ایما کے پاس واپس جایا کرتا تھا کالا کپڑا جس پر سفید تصبیحیں پڑی ہوئی تھی کبھی کبھی ہوا سے اوپر اٹھ جاتا اور تابوت نظر آنے لگتا تھکے ہوئے تابوت اٹھانے والے اب اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے جنازہ ہچکولی کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی کشتی جیسے کوئی کشتی ہر لہر کے ساتھ اوپر جاتی ہو جنازہ قبرستان پہنچ گیا مرد سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں گھاس کے بیچو بیچ قبر دی گئی تھی وہ چاروں طرف قطار باندھ کے کھڑے ہو گئے پادری کچھ پڑ رہا تھا اور وہ لال لال مٹی جو قبر کے دونوں طرف جمع تھی کونوں کے پاس سے کھسک کھسک کے ہلکے ہلکے اندر گر رہی تھی جب چاروں رسیاں ٹھیک ہو گئیں تو تابوت کو ان کے اوپر رکھ دیا گیا چارلز تابوت کو قبر میں اترتا دیکھتا رہا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر اتر رہا ہے. آخر دھب سے آواز آئی رسیوں کو اوپر کھینچا تو وہ چڑ بولنے لگی لیستی بو نے سی کو ایک پھاؤڑا دے دیا پادری بائیں ہاتھ سے تو پانی چھڑکنے لگا اور داہنے ہاتھ کی پوری قوت سے پھاؤڑے میں مٹی بھر کے اس نے اندر پھینک دی تابوت کی لکڑی پر کنکر لگے تو وہ ہولناک آواز نکلی جو ہمیں ابد کی آوازیں بازگشت گشت معلوم ہوتی ہے پادری نے مایا معمودیا کی سوراہی اپنے پاس والے آدمی کو پکڑا دی یہ اوم تھا اس نے سورہی کو بڑی سنجیدگی سے اپنے ہاتھوں میں پھرایا اور اسے چارلز کی طرف بڑھا دیا چارلز گھٹنوں کے بل مٹی کے ڈھیر پر گر پڑا اور مٹھیاں بھر بھر کے مٹی اندر پھینکنے اور رخصت رخصت چلانے لگا اس نے ایما کی طرف اشارہ کر کر کے اپنے ہاتھ کے بوسے لیے یہ سٹا ہوا قبر کے پاس جا پہنچا کہ میں اسی کے ساتھ دفن ہو جاؤں گا لوگ اسے وہاں سے ہٹا لے گئے اور تھوڑی دیر میں اسے قرار آ گیا اوروں کی طرح شاید وہ بھی ایک مبم سی تسکین محسوس کرنے لگا کہ چلو بات ختم ہوئی واپس ہوتے ہوئے بڑھا رواؤ چک چاپ اپنا پائپ پینے لگا اومی کے کو یہ منا سے معلوم ہوئی اس نے یہ بھی دیکھا کہ مونسرا نماز کے بعد ہی بھاگ نکلا تھا اور وکیل کا ملازم تود نیلا کوٹ پہنے ہوئے تھا جیسے کالا کوٹ مل ہی نہیں سکتا بات یہ ہے کہ رواج تو اسی کا ہے اور اپنے مشاہدات دوسروں کو سنانے کے لیے وہ ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے پاس جانے لگا سب لوگ ہما کی موت پر افسوس کر رہے تھے خاص طور سے لیوریو جو تجہیز و تکفین میں باقاعدہ شریک رہا تھا۔ بیچاری عورت اس کی وجہ سے شوہر کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ دوا فروش نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے میں نہ ہوتا تو خدا جانے وہ اپنا کیا حال کرتا۔ بڑی اچھی عورت تھی ابھی پچھلے سنیچر ہی کو تو میری دکان میں آئی تھی۔ اومے نے کہا مجھے اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں اس کی قبر پر کندھا کرنے کے لیے دو چار لفظ لکھ دوں۔ گھر پہنچ کر چارلز نے کپڑے اتارے۔ اور بڈھے رواؤں نے اپنی نیلی قمیض پہن لی یہ قمیض بالکل نئی تھی چونکہ سفر میں اس نے آستین سے بار بار اپنی آنکھیں پوچھی تھی اس کے چہرے پر رنگ لگ گیا تھا اور اوپر جو گرد کی تہ جمی ہوئی تھی اس میں آنسو سے لکیریں بن گئی تھی بڑی مادام بواری ان کے پاس بیٹھی تھی تینوں کے تینوں چپ تھے آخر بڈھے نے ٹھنڈا سا سانس لے کر کہا تمہیں یاد ہوگا کہ جب تمہاری پہلی بیوی بی مری تھی تو میں توست گیا تھا اس وقت میں نے تمہیں بڑی تسلی دی تھی اس وقت تو مجھے کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات سوچ گئی تھی مگر اب پھر وہ ایسی زور سے کرا کہ اس کا سینا ہل گیا آہ میرا تو بس خاتمہ ہی سمجھو. میری کے سامنے پہلے تو میری بیوی چلی گئی پھر میرا بیٹا اور آج میری بیٹی وہ فوراً برتوں واپس جانا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں اس مکان میں نہیں سو سکتا بلکہ اس نے تو اپنی نواسی کو بھی دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں نہیں اسے دیکھ تو مجھے اور دکھ ہوگا بس میری طرف سے اسے بہت بہت پیار دینا خدا حافظ تم بڑے اچھے آدمی ہو اور میں اس چیز کو تو کبھی بھول ہی نہیں سکتا اس نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا ڈرو مت تمہارا فیل مرخ برابر پہنچتا رہے گا مگر جب وہ پہاڑی کے اوپر پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا جیسے ایک مرتبہ پہلے سین ویکتور کی سڑک پر اس وقت مڑ کے دیکھا تھا جب وہ ایما سے جدا ہوا تھا کھیت کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا اس کی ٹیڑھی ٹیڑھی کرنوں سے گاؤں کی کھڑکیاں ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے آگ لگ رہی ہو اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے سامنے دیکھا تو اسے افق کے پاس ایک احاطہ نظر آیا جہاں سفید پتھروں کے درمیان جگہ جگہ درختوں کے کالے کالے جھنڈ تھے پھر وہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا کیونکہ اس کا گھوڑا لنگڑا ہو گیا تھا چارلز اور اس کی ماں تھک تو بہت گئے تھے مگر اس رات وہ بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے کبھی گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کی کبھی آگے کے بارے میں سوچا وہ اب یون میں آ رہے گی اور گھر کی دیکھ بھال کرے گی اب وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ وہ اسے بڑی اچھی اچھی صلاحیں دے رہی تھی اور بڑے پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ بیٹے کی محبت جو کئی سال تک مجھ سے بھٹکی رہی ہے اب مجھے پھر واپس مل گئی ہے۔ آدھی رات کا گھڑیال بجا۔ گاؤں پر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چارلز کی آنکھوں میں نیند کہاں؟ اسے تو بس ایما کا ہی خیال تھا۔ رودولف جو اپنا دل بہلانے کے لیے دن بھر جنگل میں مارا مارا پھرا تھا اب اطمینان سے اپنی کوٹھی میں سو رہا تھا. اور وہاں رواں میں لے بھی سو رہا تھا ایک اور آدمی تھا جو اس وقت جاگ رہا تھا سنوبر کے درختوں کے درمیان قبر کے اوپر ایک لڑکا گھٹنوں کے بل جھکا رو رہا تھا کے مارے اس کا برا حال تھا حسرت ویاس کے زبردست بوجھ کے نیچے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا مگر یہ حسرت اسے چاند سے زیادہ پیاری اور رات کی طرح اتاح معلوم ہو رہی تھی ایک دم سے پھاٹک چڑھ چڑھایا یہ لیستی بود ہوا تھا وہ اپنا پھاوڑا بھول گیا تھا اور اب اسے لینے آیا تھا اس نے جوشتے کو دیوار پر چڑھتے ہوئے پہچان لیا اور آخر آج اسے پتا چل گیا کہ میرے آلووں کا چور کون ہے اگلے دن چارلس نے بچی کو گھر بلوا لیا اس نے آتے ہی اپنی ماں کو پوچھا لوگوں نے اسے کہہ دیا کہ وہ کہیں گئی ہیں وہاں سے تمہارے لیے کھلونے لے کے آئیں گی برت نے ماں کو پھر کئی دفعہ یاد کیا مگر آخر کار اسے بھول گئی بچی کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر چارلز کا دل ٹوٹا جا رہا تھا اس کے علاوہ اسے دوا فروش کی ناقابل برداشت تسلیاں اور دلاسے بھی سہنے پڑ رہے تھے مالی پریشانیاں پھر شروع ہو گئیں. لیوریو نے اپنے دوست کو ایک مرتبہ پھر اکسا دیا اور چارلز کو بڑی کثیر رقموں کے تمسک لکھنے پڑے کیونکہ وہ ایما کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بیچنے کو بھی راضی نہیں ہوتا تھا اس کی باتیں دیکھ دیکھ کر ماں کا ناک میں دم آ گیا چارلز کو اپنی ماں سے بھی زیادہ غصہ آنے لگا وہ بالکل بدل گیا تھا ماں اس کے گھر سے چلی گئی ابھر آدمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا میڈم وزائل لاپرن نے 6 مہینے موسیقی سکھانے کا بل پیش کر دیا حالانکہ ایمہ نے اس رسید کے باوجود جو اس نے بوواری کو دکھائی تھی کبھی سبق لیا ہی نہ تھا۔ یہ تو ان دونوں عورتوں کے درمیان آپس میں طے ہو گیا تھا۔ لائبریری والے نے بھی 3 سال کے چندے کا مطالبہ کر دیا۔ میئر رولے نے کوئی 20 خطوں کے ٹکٹوں کے پیسے مانگے اور جب چارلز نے تفصیلات پوچھی تو اس نے بڑے لحاظ سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے پتا نہیں یہ تو ان کی کاروباری باتیں تھیں مجھے کیا خبر چارلز جب کوئی قرض چکاتا تو ہر دفعہ یہی سوچتا کہ بس اب یہ آخری ہے مگر اس کے بعد اور بل آنے لگتے ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا اس نے جن مریضوں کا علاج کیا تھا انہیں حساب بھیجا انہوں نے اس کی بیوی کے لکھے ہوئے خط دکھائے اور اسے معافی مانگنی پڑی فیلی ستے اب مادام بواری کے کپڑے پہنا کرتی تھی مگر سب نہیں کیونکہ چارلز نے بازے کپڑے اٹھا کے الگ رکھ لیے تھے وہ ایما کے کمرے میں جا کے بند ہو جاتا اور یہ کپڑے نکال نکال کے دیکھا کرتا فیلسٹ تقریباً ایما کے قت کی تھی چارز اسے پیچھے سے دیکھتا تو اکثر دھوکا ہو جاتا اور وہ پکار کے کہتا ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو مگر ایسٹر کے ہفتے بھر بعد وہ تیو کے ساتھ بھاگ گئی اور صندوق میں جو کپڑے بچے تھے وہ بھی لیتی گئی انہی دنوں بیوا دوپوئی نے اسے اطلاع دی کہ میرے بیٹے مونس لیپوئی کی شادی کی مدم اوزائل لیوکاد لے لی لبف سے ہو رہی ہے چارز نے اور مبارکبادوں کے ساتھ لیوں کو یہ جملہ بھی لکھا میری بیوی زندہ ہوتی تو وہ کیسی خوش ہوتی ایک دن گھر میں یوں ہی اٹائیں سٹائیں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا گھومتے گھومتے وہ اوپر والی کوٹری میں چلا گیا وہاں اسے جوتے کے نیچے چکنے کاغذ کی گولی سی محسوس ہوئی اس نے اسے کھول کے پڑھا ہمت سے کام لو ایما ہمت سے میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی مصیبت آئے یہ رودولف کا خط تھا جو سندوقوں کے بیچ میں زمین پر گر پڑا تھا. یہ خط جب سے وہیں پڑا رہا تھا اب کھڑکی سے آنے والی ہوا نے اسے اڑا کے دروازے کے پاس لا ڈالا تھا اور چارلس ہکا بکا کھڑا ہو کر تک رہا تھا جہاں مدت ہوئی ایما حسرت و یاد سے چور ہو کر ہوئی تھی اس کا رنگ چار سے بھی زرد ہو رہا تھا اور اسے خودکشی کر لینے کا خیال آ رہا تھا آخر چارلز کو دوسرے صفحے پر بالکل نیچے کی طرف چھوٹی سی رے لکھی ہوئی نظر آئی اس کا کیا مطلب تھا اسے رودولف کی توجہات اس کا یکائے غائب ہو جانا اس کے بعد دو تین دفعہ ملاقات ہونے پر اس کا رکے روکے رہنا یاد آیا مگر دراصل وہ خط کے بعد اب لہجے سے دھوکہ کھا گیا شاید ان دونوں کی محبت افلاطونی قسم کی تھی اس نے دل میں سوچا پھر چارلز ان لوگوں میں بھی نہیں جو بات کی تہ کو پہنچ کے دم لیتے ہیں وہ ثبوتوں سے پچکتا تھا اور اس کا مبہم سا شبہ اس کے غم کی پہنائی میں کھو کے رہ گیا اس نے سوچا کہ رودولف ہی کیا ہر آدمی ہی اس پر فریفتا ہوگا اسے سبھی لوگ چاہتے ہوں گے اس وجہ سے ایما اسے اور بھی حسین نظر آنے لگی اس کے دل میں ایما سے ملنے کی بڑی تیز اور شدید خواہش پیدا ہوئی جس نے اس کی حسرت و یاس کو اور بھڑکا دیا اور جس کا کوئی حد و حساب ہی نہ تھا کیونکہ اب یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی اسے خوش کرنے کے لیے چارلز نے اس کے خیالات اور میلانات اختیار کر لیے جیسے وہ اب بھی زندہ ہو اس نے چمکدار چمڑے کے جوتے خریدے اور کلف دار گلوبند پہننے لگا اپنی مونچھوں میں خوشبودار روغن لگائے اور اس کی طرح تمسک پہ لکھ کے دینے لگا وہ قبر میں جا کے بھی اسے خراب کر رہی تھی اسے ایک ایک کر کے اپنے سارے چاندی کے برتن بیچنے پڑے پھر دیوان خانے کا سامان بیچنے کا نمبر آیا سارے کے سارے کمرے خالی رہ گئے مگر سونے کا کمرہ جو ایما کا کمرہ تھا ویسے کا ویسا ہی رہا کھانے کے بعد چارلز وہاں چلا جاتا وہ گول میز کو کھینچ کے آگ کے سامنے لے آتا اور ایما کی آرام کرسی کو بھی وہیں لا رکھتا پھر وہ اس کرسی کے مقابل بیٹھ جاتا چاندی کے مولما والے شمادان میں موم جل رہی ہوتی برت اس کے پاس بیٹھی تصویروں میں رنگ بھرا کرتی جب وہ دیکھتا کہ بچی بہت خراب کپڑے پہنے ہوئے سے لے کر کولے تک پھٹا ہوا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا. نوکرانی اس کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتی تھی مگر بچی ایسی حسین اور پیاری تھی اس کا چھوٹا سا سر ایسی نزاکت سے آگے کو جھک جاتا اور اس کے خوبصورت بال گلابی گلابی گالوں پر لٹک کہ چارلس خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے مگر اس خوشی میں تلخی بھی شامل ہوتی جیسے وہ شراب جو کچی رہ گئی ہو اور جس میں سوکھے ہوئے انگوروں کا سا مزہ ہو وہ اس کے ٹوٹے ہوئے کھلونے ٹھیک کرتا پٹھے کے آدمی بنا کے دیتا پھٹی ہوئی گڑیاں سیتا پھر اگر کہیں اسے سینے کے سامان کا صندوقچہ دکھائی دے جاتا کوئی ادھر ادھر پڑا ہوا فیتا یا میز کی دراڑ میں کوئی پن نظر آ جاتا تو اسے پرانی باتیں یاد آنے لگتی اور اس کی شکل سے ایسا رنج ٹپکنے لگتا کہ بچی بھی غمگین ہو جاتی سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ رواں بھاگ گیا تھا جہاں اسے ایک کی دکان میں نوکری مل گئی تھی دوا فروش کے بچے, اس کی بچے سے ملنا بہت کم کرتے جا رہے تھے سماجی رتبے میں فرق کے خیال سے مانسر اومے کو میل جول قائم رکھنے کی ایسی فکر نہیں رہی تھی دوا فروش کے مرہم سے اندھے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا چنانچہ اندھا وگلی اوم کی پہاڑی پر واپس چلا گیا تھا وہاں اس کو دوا فروش کے ناکارہ علاج کا حال اتنا زیادہ سنایا کہ جب وہ میں شہر جاتا تو اس در سے کے کے پیچھے چھپ جاتا کہ مٹبھیڑ نہ ہو جائے اسے اندھے سے بڑی نفرت تھی اپنی شہرت قائم رکھنے کے خیال سے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح چھٹ جائے اس نے اندھے پر بڑا خفیہ وار کیا جس سے اس کے ذہن کی گہرائی اس کی خود پرستی اور کمینے پن کا پتہ چلتا ہے چنانچہ لگاتار چھ مہینے تک فینال درواں میں اس قسم کے ادارتی مضمون نظر آتے رہے پکاردی کے زرخیز میدانوں کی طرف سے جن لوگوں کا گزر ہوا ہے انہوں نے بگلی اوم کی پہاڑی کے پاس ایک فقیر دیکھا ہوگا جس کے چہرے پر بڑے خوفناک قسم کا زخم ہے وہ گڑ گڑا کے بھیک مانگتا ہے ہر آدمی کو تنگ کرتا ہے سب مسافروں سے باقاعدہ خراج وصول کرتا ہے کیا ہم ابھی تک ازمینۂ وسطیٰ کے ہولناک دور میں ہیں جب آوارہ گردوں کو پوری آزادی حاصل تھی کہ بازاروں میں آ کے اپنے کوڑ اور کنٹھ مالا کی نمائش کریں جنہیں وہ سلیبی جنگوں سے واپس لے کے آئے تھے آوارا گردی کے خلاف جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کے باوجود ہمارے عظیم الشان شہروں کے باہر فقیروں کی ٹولیوں کی ٹولیاں اب بھی پھرتی ہیں کچھ فقیر اکیلے نظر آتے ہیں یہ لوگ شاید اوروں سے کم خطرناک نہیں ہیں ہمارے حکام کیا کر رہے ہیں پھر اومے اپنی طرف سے واقعات گڑھنے لگا کل بواگلیوں کی پہاڑیوں کے قریب ایک شریر گھوڑا اور اس کے بعد ایک حادثے کی کہانی تھی جو اندھے کی موجودگی سے ہوا تھا اس نے یہ سارا کام ایسی خوبی سے کیا کہ فقیر کو جیل میں بند کر دیا گیا مگر وہ پھر چھوٹ آیا آتے ہی اس نے وہی بات پھر شروع کر دی اور اومے نے بھی اچھی خاصی کھینچا تانی ہو رہی تھی فتح اومے کی ہوئی کیونکہ اس کے دشمن کو عمر بھر کے لیے خیرات خانے میں بند کر دیا گیا اس کامیابی سے اس کی ہمت اور بڑھ گئی اب یہ ہونے لگا کہ کوئی کتا گاڑی کے نیچے آ جائے کوئی کھلیان جل جائے اس علاقے میں کوئی آدمی کسی عورت کو پیٹے اسے لوگوں کو فورن اطلاع دینی ضرور تھی ایسے موقعوں پر اسے ہمیشہ ترقی کی محبت اور پادریوں کی نفرت گرماتی تھی وہ ابتدائی اور کلیسائی مدرسوں کا موازنہ کرتا اور کلیسائی مدرسوں کے نقص نکالتا گرجا کو سوفرانگ کی مدد دینے کا سوال ہوتا تو سہ بارتولومیوں لومیوں کا قتل عام یاد دلاتا سرکاری افسروں کی بے ایمانیوں کا پردہ چاک کرتا اور لوگوں کو نئے خیالات سے روشناس کراتا یہ اسی کا فقرہ ہے وہ بڑے زور و شور سے مطالعہ کر رہا تھا اور اب خطرناک ہوتا جا رہا تھا مگر صحافت کی تنگ حدود میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور اب کوئی کتاب کوئی تصنیف اس کے لیے لازمی تھی چنانچہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا یونویل کے علاقے کے عمومی آداد و شمار اور آب و ہوا کے متعلق اشارات آداد و شمار سے وہ فلسفے پر جا پہنچا وہ بڑے بڑے سوالات سے الجھنے لگا سماجی مسئلہ غریب طبقوں کے اخلاق کی درستی مشلیوں کی غور و پرداخت ربڑ کی پیداوار ریلیں وغیرہ وغیرہ بلکہ اب تو اسے متوسط طبقے سے متعلق ہونے پر شرم آنے لگی اس نے فنکارانہ انداز اختیار کر لیا اور تمباکو پینے لگا اپنے دیوان خانے کی آرائش کے لیے اس نے پون پادور کے دو چھوٹے چھوٹے فیشنیبل مجسمے خریدے یہ بات نہیں کہ اس نے اپنی دکان چھوڑ دیو اس کے برخلاف وہ نئی دریافتوں سے واقف رہنے کی پوری کوشش کرتا تھا اسے معلوم تھا کہ چاکلیٹ کا رواج کتنا بڑھ گیا ہے سینا فیریور کے علاقے میں اس نے پہلی بار کوکو اور رولاتا استعمال کی ہے وہ پولور ماشے کی یاد کی ہوئی برقی زنجیروں کا بڑا فدائی تھا۔ وہ خود بھی ایک زنجیر پہنتا تھا۔ اور جب رات کو وہ اپنی فلالین کی قمیص اتارتا تو جس سنہرے جال کے نیچے وہ ڈھکا رہتا تھا اسے دیکھ کر مڈام اومے کی آنکھوں میں چکا چون ہونے لگتی۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ جاتی اور اس شخص سے اس کی پرجوش محبت اور بھی دونی ہو جاتی جو اپنے بدن پر سیٹھیا والوں سے بھی زیادہ پٹیاں باندھے رکھتا تھا۔ اور ایسا شاندار تھا جیسے کوئی مشرق کا دانشور اس نے ایما کی قبر کے بارے میں بڑی بڑی نفیس تجویزیں پیش کی پہلے تو اس نے کہا کہ ایک ٹوٹا ہوا ستون ہو جس پر چادر چڑھی ہوئی ہو پھر بولا کہ احرام مصر کی شکل کا مقبرہ ہو یا وینس کا مندر یا گول گنبد یا کچھ کھنڈر بنائے جائیں اپنی تمام تجویزوں میں اومے بیت کے درختوں کا ذکر ضرور کرتا تھا کیونکہ اس کے خیال میں یہ غم کی ناگزیر علامت تھی ایک تجہیز و تکفین کرنے والے کے یہاں مقبروں کے نقشے دیکھنے کے لیے چارلز اور وہ مل کے رواں گئے ساتھ میں بریدوں کے ایک مصور دوست دوفری لار کو بھی لیتے گئے اس نے سارا وقت لطیف بازی میں گزارا کوئی سو نقشے دیکھنے کے بعد انہوں نے خرچ کا تخمینہ مانگا وہ دونوں ایک مرتبہ پھر رواں گئے چارلز نے ایک مقبرے کا نقشہ پسند کیا جس کے دونوں طرف ہاتھ میں بجھی ہوئی مشلیں لیے دو روحوں کے مجسمے تھے جب کتبے کی باری آئی تو اومے کو بس ایک فکرا اے مسافر آرام کر یاد آیا اس سے آگے اسے کچھ سوجھا نہیں اس نے دماغ پر بہت زور ڈالا مگر وہی ایک فکرہ مسافر آرام کر دہراتا رہا آخر کار یہ لاتینی جملہ دفتن اس کی سمجھ میں آیا محبت کرنے والی بیوی کو پیروں سے روندو چنانچہ یہی جملہ انتخاب کر لیا گیا ایک عجیب بات یہ تھی کہ ویسے تو بواری ہر وقت ایما ہی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا مگر وہ اس کی یاد سے اترتی جا رہی تھی جب وہ محسوس کرتا کہ ایما کی تصویر اپنے ذہن میں جمائے رکھنے کی پوری کوشش کے باوجود یہ نقش اس کی یاد سے محب ہوتا جا رہا ہے تو اسے بڑی مایوسی ہوتی مگر وہ روز رات کو اسے خواب میں دیکھتا تھا خواب ہمیشہ ایک سا ہی ہوتا وہ ایما کی طرف چلتا جاتا مگر جب پاس پہنچ کے اسے گلے لگانا چاہتا تو وہ اس کے بازو میں ہی ڈھیر ہو جاتی ہفتے بھر تک لوگوں نے دیکھا کہ وہ روز شام کو گرجا جاتا ہے بلکہ مانسیور بورنی سین دو تین دفعہ اس کے پاس آیا پھر اس کی اصلاح کا خیال ترک کر دیا ویسے بھی وہ میں کہتا تھا کہ بڈھا پادری بڑا کٹر اور جھکی ہوتا جا رہا ہے وہ زمانی زمانے کی روح کے خلاف بڑے زوروں سے گرشتا اور ہر دوسرے ہفتے اپنے بعض میں والتیئر کے سکرات کا حال ضرور سنا تھا جو اپنا فضلہ کھاتا ہوا مرا تھا حالانکہ بواری بڑی کفایت شعاری سے زندگی بسر کرتا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنے پرانے قرضے ادا نہیں کر سکا تھا لیوریو نے تمسک بدلوانے سے انکار کر دیا تھا اب قرقی نزدیک آ پہنچی تھی اب اس نے اپنی ماں سے مدد مانگی ماں راضی ہو گئی کہ وہ اس کی جائیداد گروی رکھ دے مگر پہلے ایما کو خوب برا بھلا کہا اور اپنی اس قربانی کے بدلے میں ایک شال مانگی جو کسی طرح فیلسٹی کی لوٹ مار سے بچ گئی تھی چارلز نے شال دینے سے انکار کر دیا اس پر ان دونوں میں لڑائی ہو گئی مفاہمت کے سلسلے میں ماں نے ہی پہل کی اور یہ تجویز پیش کی کہ میں بچی کو اپنے ساتھ رکھ لوں گی وہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے گی چارلز راضی ہو گیا مگر جب بیٹی سے جدا ہونے کا وقت آیا تو اس کی ہمت جواب دے گئی اب ماں بیٹے ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے اب چارلز کو کسی چیز سے تعلق خاطر ہی نہ رہا البتہ بچی سے اس کی محبت دگنی ہو گئی مگر اسے بچی کی طرف سے بڑی فکر تھی کیونکہ اسے کبھی کبھی کھانسی اٹھنے لگتی تھی اور اس کے منہ پر لال لال سے داخ پڑ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے دوا فروش کا خاندان رہتا تھا یہ خاندان بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا اور ہر طرح سے پھل پھول رہا تھا ناپول معمل میں دوا فروش کی مدد کرتا تھا اتالی اس کے لیے گول ٹوپیاں بنتی ایرما مربوں پر ڈھکنے کے لیے گول گول کاغذ کاٹتی اور فرا کے, کے سارے پہاڑی ایک سانس میں ہوگی مگر یہ بات نہیں تھی اومے کو ایک آرزو تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اومے لیجن آف آنر کا تمغہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کئی طرح اس کا مستحق تھا اول تو مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ حیضے کے زمانے میں, میں میں نے بڑی فرش شناسی اور خدمت خلق کا ثبوت دیا ہے دوئم یہ کہ میں نے خود اپنے خرچ سے عوام کے فائدے کی متعدد کتابیں شائع کی ہیں اور اس نے اپنا وہ رسالہ یاد دلایا جس کا نام تھا سیب کی شراب اس کے بنانے کے طریقے اور اثرات اس کے علاوہ اس نے دو ایک اور تصنیفات کے نام لیے مثلا پودوں کی جووں پر ایک رسالہ جو اس نے اکادمی کو بھیجا تھا اپنی اعداد و شمار والی کتاب یہاں تک کہ وہ دوا سازی کے متعلق مقالہ بھی جسے لکھ کر اس نے امتحان پاس کیا تھا ان باتوں کے علاوہ میں کئی علمی کا رکن ہوں وہ صرف ایک انجمن کا رکن تھا مختصر یہ کہ ایک ٹانگ پر ناشتے ہوئے کہا اور وہ یہ کہ میں آگ بجھانے کے سلسلے میں بھی کوئی کاریں نمایاں کر کے دکھاؤں پھر اوم حکومت کا طرفدار بن گیا انتخابات کے زمانے میں اس نے خفیہ طور پر بہت بڑی خدمات انجام دی اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور بالکل پیسے کا غلام بن گیا اس نے تو بادشاہ تک کو عرضی لکھ ڈالی اور اسے التجا کی کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اس عرضی میں اس نے بادشاہ کو ہمارا نیک دل شہنشاہ کہہ کے خطاب کیا تھا اور اسے ہینری چہارم کے برابر بتایا تھا ہر روز صبح کو دوا فروش اخبار کے لیے جھپٹتا اور یہ دیکھتا کہ مجھے تمغہ ملنے کا اعلان تو نہیں ہے مگر یہ اعلان کبھی نہ ملتا آخرکار وہ اس صورت حال کو زیادہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے اپنے باغ میں گھاس اس طرح لگائی کہ تمغے والا ستارہ معلوم ہو اوپر کی طرف گھاس کی دو چھوٹی چھوٹی لکیریں تھیں جو فیتے کی نمائندگی کرتی تھیں وہ ہاتھ باندھے گھاس کے اس ٹکڑے کے چاروں طرف ٹہلا کرتا اور حکومت کی حماقت اور انسانوں کی نا شکر گزاری کے بارے میں سوچتا رہتا چارلز نے گلاب کی لکڑی والی میز کی وہ خفیہ دراز ابھی تک نہیں کھولی تھی جسے ایما اکثر استعمال کیا کرتی تھی ایما کے احترام کی وجہ سے یا ایک قسمت کی لذت اندوزی کی وجہ سے وہ اپنی تحقیقات میں بڑی سست رفتاری سے کام لے رہا تھا مگر ایک دن وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تالے میں کنجی ڈال کے گھمائی اور دراز کھول لی لیوں کے سارے خط اس میں موجود تھے اس مرتبہ شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی انہیں اس نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا پھر حیران پریشان مجنونانہ حالت میں زور زور سے روتا سبکیاں لیتا ایک ایک کونے ایک ایک میز ایک ایک دراز کی تلاشی لیتا اور دیواروں کے پیچھے جھانکتا پھرا اسے ایک صندوقچی ملی جسے اس نے ٹھوکر مار کے توڑ دیا اس میں سے رودولف کی تصویر نکل پڑی اور اس کے عاشقانہ خطوط زمین پر بکھر گئے لوگ اس کے غم پر تعجب کرتے تھے وہ بالکل باہر نہیں نکلتا تھا نہ کسی سے ملتا جلتا تھا اس نے مریضوں کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا پھر لوگ کہنے لگے کہ وہ بند پڑا شراب پیتا رہتا ہے بعض دفعہ کسی آدمی کو زیادہ تجسس ہوتا اور وہ باغ کی دیوار پر چڑھ کے دیکھتا تو اسے یہ حیرت انگیز منظر دکھائی دیتا کہ وہ لمبی داڑھی بڑھائے الٹے سیدھے کپڑے پہنے نیم مجنونانہ حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے اور رو رہا ہے گرمیوں کے دنوں میں وہ شام کے وقت بچی کو لے کے قبرستان جانے لگا وہاں سے دونوں بلکل رات کو لوٹتے تھے جب مانس اور کھڑکی میں چمکنے والی روشنی کے علاوہ چوک میں اور کوئی روشنی باقی نہ رہتی تھی مگر اسے اپنے غم سے پورا لطف حاصل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس غم میں حصہ بٹانے کے لیے اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں وہ مادام لفنا کے پاس جانے لگا تاکہ اس سے کے متعلق باتیں کر سکے مگر سرائے والی اس کی باتیں یوں ہی بے توجہی سے سنتی تھی اسے خود دوسری مصیبتیں تھیں کیونکہ لیوریوں نے ایک اور گاڑی چلا دی تھی اور اویر جو شہر سے لوگوں کے کام کر لانے میں بہت مشہور ہو گیا تھا دھمکی دے رہا تھا کہ میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ میں تمہارے مخالفوں کے پاس چلا جاؤں گا ایک دن چارلس آرگئی کے پیٹ میں اپنا گھوڑا بیچنے گیا تھا اس کے پاس بس یہی ایک آخری چیز رہ گئی تھی جس کی کچھ قیمت اٹھ سکتی تھی وہاں اس کی رودولف سے مٹ ہو گئی ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کے دونوں زرد پڑ گئے ایما کے مرنے پر رودولف نے صرف تعزیتی خط بھیج دیا تھا اس نے ہک لاتے ہوئے دو چار لفظوں میں معافی مانگی پھر اس میں کچھ اور ہمت آ گئی بلکہ اس کی خود اعتمادی یہاں تک بڑھی کہ اس نے چارلز کو دعوت دی آؤ کہیں بیٹھ کے بیئر پیئے یہ اگست کا مہینہ تھا اور بڑی گرمی ہو رہی تھی وہ چارلز کے سامنے میز پر کوہنیاں رکھے بیٹھا تھا اور باتیں کرتے ہوئے اپنا شگار چبا رہا تھا چارلز اس چہرے کو تک رہا تھا جس سے ایما نے محبت کی تھی اور بالکل خوابوں میں کھویا ہوا تھا اسے رودولف کے چہرے میں کچھ ایما کی جھلک نظر آ رہی تھی اسے رودولف کی شکل پر تعجب ہو رہا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ آدمی میں ہوتا رودولف زراعت مویشیوں اور چارے کے متعلق باتیں کیے چلا جا رہا تھا جہاں کہیں اس کا شک ہوتا کہ بات ایما کی طرف چلی جائے گی وہاں وہ کوئی معمولی اور بے رنگ سا فقرہ استعمال کر دیتا چارلز اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا رودولف بھی تاڑ گیا اور چارلز کے چہرے پر جو یادوں کی پرچھائیاں آ جا رہی تھی انہیں غور سے دیکھنے لگا چارلز کے چہرے پر سرخی بڑھتی چلی گئی جلدی جلدی پڑکنے اور ہوٹ کانپنے لگے آخر ایک ایسا لمحہ آیا جب چارلز نے بڑے ہولناک غصے میں بھر کر اپنی آنکھیں روڈولف پر گاڑ دی رودولف سہم سا گیا اور اس نے باتیں بند کر دی مگر جلدی ہی چارلس کے چہرے سے پھر وہی تھکاوٹ سستی اور بے پرواہی ٹپکنے لگی میں تمہیں الزام نہیں دیتا وہ کہنے لگا رودولف گمسم رہ گیا اور چال سر ہاتھوں میں پکڑے انتہائی رنج کے ساتھ ٹوٹی ہوئی سی آواز اور ایسے لہجے میں جیسے صبر کیے بغیر چارہ ہی نہ ہو پھر کہنے لگا نہیں میں تمہیں الزام نہیں دیتا بلکہ اس نے ایک اچھا سا فقرہ بھی کہا جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ اسے سوجا تھا یہ تو تقدیر کا کھیل ہے رودولف کو جس نے یہ تقدیر کا کھیل کھیلا تھا اس جیسے آدمی کے منہ سے یہ فقرہ بڑا عجیب بلکہ مذہب خیز اور ذلیل سا معلوم ہوا اگلے دن چارلس باغیچے میں جا کے بینچ پر بیٹھ گیا میں سے روشنی کی کرنے اندر آ رہی تھی سایا میز پر پڑ رہا تھا چمیلی کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی آسمان کا رنگ بالکل نیلا تھا کھلے ہوئے پھولوں پر اسپینی مکھیاں بن بھن آ رہی تھی اور چارلس کے دکھتے ہوئے دل میں محبت کے جو مبم سے اثرات باقی تھے ان سے اس کا دم ایسے گھٹا جا رہا کسی نوجوان کا برت نے سارے تیسرے پہر اسے نہیں دیکھا تھا سات بجے وہ اسے کھانے کے لیے بلانے گئی اس کا سر ڈھلک کر دیوار سے جا لگا تھا آنکھیں بند تھیں منہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ میں سیاہ بالوں کی لمبی سی لٹ تھی ابا چلیے بچی نے کہا اور یہ سوچ کر کہ وہ یوں ہی مذاق میں چپ بیٹھا ہے اس نے چارلس کو ہلکے سے دھکا دیا وہ زمین پر گر پڑا اس کا دم نکل چکا تھا چھتیس گھنٹے بعد دوا فروش کی درخواست پر مونسور کانی میں وہاں آیا اس نے لاش کا معائنہ کیا مگر کوئی خاص بات نہیں پائی جب ہر چیز بک چکی تو سامان کی قیمت بارہ فرانگ پچہتر ساتیم ہوئی اس روپے سے میدا موزائل بواری کو اس کی دادی کے پاس بھیج دیا گیا دادی بھی اسی سال مر گئی بڈے رواؤں کو فالج ہو گیا تھا چنانچہ اس کی نگرانی رشتے کی ایک خالہ کے سپرد ہوئی یہ خالہ بہت غریب ہے اور روٹی کمانے کے لیے اسے روئی کے کارخانے میں بھیجتی ہے بواری کے مرنے کے بعد سے اب تک یو میں تین ڈاکٹر آ چکے ہیں مگر اومے نے ان پر ایسے سخت حملے کیے کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکا اومے کا دواخانہ خوب دھڑلے سے چلتا ہے وہ کام اس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں اور رائے عامہ اس کے محافظ ہے اسے حال ہی میں لیجن آف آنر کا تمغہ ملا ہے